ایک روایت خود حضرت سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ واہی کون لاتا ہے حضرت نے پھرا میرے پاس جبریل واہی لاتا ہے کون تو انہوں نے کہو ہوا وا ادو نا ہو واہ واہ ادو آبا وہ تو ہمارے باپ دادا کا دشمن ہمارا دشمن وہ تو عذاب لاتا تھا ہمارے باپ دادا پہ جبریل کی بجائے کون ہوتا مکائل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے یہ اعتراض کس پہ کیا واحد پہ کیا کہ وہی لانے والا کون ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے بات ہی سمجھ مرزا غلام قادیانی سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس وہی کون لاتا ہے اس نے جواب دیا میرے پاس وہی لانے والا ہے ٹیچی ٹیچی کون کتابوں میں لکھا ہوا ہے کون وہی لاتا ہے ٹی ٹی چی چی ہے فرشتہ ٹی ٹی چی چی شیطان شیطان ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس وہی لانے والا ہے ٹی ٹی چی چی ٹیچی من کان آدو بل جبریل یہ اظہار ہے بھائی جبریل جو وہی لاتا تھا حضرت کے پاس خدا کے حکم سے لاتا ہے یا اپنی مرضی سے ایک بادشاہ اپنا کاص بھیجتا ہے تمہارے پاس تو تم کاص کی مخالفت کرتے ہو تو کاص کی مخالفت کس کی مخالفت ہے اپنی مرضی سمجھے بادشاہ یار یہی فرمایا جو جبریل کا دشمن وہ خدا کا دشمن ہے آپ فرما دیجئے من کان ادو ول جبریل جو شخص ہے دشمن کس کا جبرین کا فلا انصاف الحم اس کی جزا معذوف ہے وہ انصاف کی بات نہیں کر رہا ہے یہ جزا معذوف ہے فلاں انصاف الحم بعض حضرات جزا معذوف کرتے ہیں فاہ و اللہ دشمن ہے کس کا اللہ کی باہ کرنے کیوں فائن نزلہ کلب تھا تردید کی واج نمبر ایک فائنہ کے نیچے کا لکھنا ہے تردید کی واجھ نمبر ایک بھائی وہ اللہ کی طرف سے لایا وہی اپنی طرف سے یہ تردید کی کیا ہے جی بھج نمبر ایک پر بے شخ نے اتارا قرآن کو تیرے دل کے اوپر سات حکم اللہ کے مصدق الما یہ واج نمبر کتنی دو ایک تو اللہ کے ہاں سے آیا دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے تقریب کئی طرح پڑھ ہو یہ کتاب مصدق ہے ان کتابوں کی جو آگے اس کے ہیں یہ واج نمبر دو خودان واج نمبر کتنی تین یہ ہدایت ہے بشرا واج نمبر کتنی چار مومنین کے من کان ادولہ یہ واج نمبر کتنی پانچ پانچ وجوہ سے تردید کی گئی کیونکہ جو جبریل کا دشمن وہ کس کا دشمن خدا کا دشمن سارے فرشتوں کا دشمن فرمایا وہ بہت شاخ کیا ہے دشمن اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا جبریل کا بیکائل کا بھائی ملائکہ کے اندر جبریل مکائل آ جاتے تھے یعنی تو ان کو کیوں خاص کیا گیا اس لیے کہ بحسکن میں چلی آ رہی تھی حضور نے فرمایا میرے اوپر کون آتا ہے جبریل انہیں کیا کہا میکائل اس لیے دو کی تفصیل کی گئی جبریل کا ایک سکو میکائل بھی پڑھتے ہیں میکال بھی پڑھتے ہیں ادھر کیا ہے اچھا جی بے شک اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا یہ لوگ کافر ہیں اور اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے بالا کد ان نا الَََ اس میں حضرت کو تسلی ہے اور یہود کو زجر ہے اے میرے محبوب آپ ہم گی ہوں ہم نے ہی آپ پہ قرآن نازل کیا آپ سچے رسول ہیں باقی جو نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو ضریعر کر رہے ہیں حضرت کے لیے تسلی ہے یہود کو کیا ہے اور الفت اتارا ہم نے تیز رف تی احت واضح اور نئی فخر کرتے ساتھ سے اس کے مگر کافر وہ فاسق ہے نا فاسق کبھی اس سے مراد کون ہوتا ہے گناہ گار چاہے مومن کو نہ ہو کبھی فاسق سے مراد کون ہوتا ہے کامل فاسق کیا نافرمان وہ کون ہوتا ہے کافر یا کافر لکھو مانا نئی پفر کرتے جبی, ساتھ جبی, اس کے بنی بنی اسرائیل کی آج شکنی اسرائیل کی آج شکنی بھائی یہ تو آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں آحد شکنی بہت تھی علیہ السلام کے داد جو وعدہ کرتے تھے توڑ دیتے یا نہیں تو یہ بھی فرمایا کہ یہ آبا اجداد سے احد آج شکری کرتے آ رہے ہیں اور اس کا ایک نمونہ بھی بیان ہوگا اوک اللہ آہدو اہدا کے استفام انکاری ہے توبی و زاجر کے لیے کیا ہر گا کے وعدہ کیا انہوں نے کوئی وعدہ تو پھینک دیا اس کو ایک گراؤ نے ان میں سے بلکہ اکثر لوگ کے نئی ایمان لاتے ساتھ تورات کے لا یو مین بھی تورات. یہ تو تھی بنی اسرائیل کی آج شکنی اب نمونہ آج شکنی کا نمونہ آید شکنی حضور کے واقع بھی نمونہ ہے آج شکنی کا تو کیا کہ پہلے سے کتاب تورات میں حضور کے متعلق پیشین گوئی پڑھی پڑھیا نہیں تو وعدہ کرتے تھے کہ نبی آخر زمان پہ ایمان لائیں گے تو حضرت جب تشریف لائے تو ایمان لائے آج ہی کر کرتی دراصل بات یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما تورات لاؤ کہا لاؤ تورات لاؤ اس کے مضامین دیکھتے ہیں تو تورات لائے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 صاحبہ کے وزیر کی وہ جادو کی کتابیں تھیں کیا تھی تو بولا ہے تو جادو کی کتابوں میں تو شرک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے غلط عقائد بیان ہوتے ہیں جادو کتابوں کے اندر یعنی تو رات کو چھوڑ دیا اور جادو کتاب لا کے مقابلہ شروع کر دیا یہ تفصیروں میں نصاب ہوا ہے تو اللہ تعالی نے فرمائی دیکھو اللہ کی کتاب ان کی ہدایت کے لیے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 حماقت بے وقوفی حماقت میں مرے پھینک دیا ایک گراؤ نے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو کس کو پھینک دیا کتاب اللہ کو کس کتاب اللہ سے مراد ہے تو پھینک دیا ایک گراؤ نے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو کیس کو پھینکا یہ بھی مفول ہے دا کا اللہ کی کتاب تورات کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے گویا کہ وہ نہیں جانتے یہ حماقت نمبر کیا تھی جی ایک آگے حماقت نمبر دو کتاب کو پھینک دیا اور کس کی اتباع کی جادو کی و تبہ مات الشیاتی حماقت نمبر دو اور تابے ہوئے اس جادو کے ماں کے نیچے کیا جادو کے جو پڑھتے تھے شیطان علام ملک سلیمان علابون فی سلیمان کی سلطنت کے اندر میرے ادیب سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھائی جن تابے تھے ان کے یعنی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 سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں کیا کر لی ضبط کر لی اور ضبط کرنے کے بعد جہاں ان کا تخت ہوتا تھا نا تخت کے نیچے گڑھا کھودوایا اور اس کے اندر کتابیں بند کر دی اوپر درخت رکھ دیا سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے شیطان نے ان کو کہا بعد میں آنے والوں کو کہ سلیمان کا تخت جہاں رکھا تھا نا اس کو کھودو اور انہیں کھودا کیا نکالی جادو کتابیں نکالیں تو شیطان نے ان کو کہا دیکھا کہ سلائمان جو بادشاہی کرتا تھا جن اس کے کتابیں تھے یہ جادو کے ذریعے بادشاہی کرتا تھا کس کے ذریعے دیکھو نا کتابیں نکالائی ہے اس کے دور پہ بادشاہی کرتا اب یہود کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ سلائمان کیا کرتے تھے جادو کرتے تھے حالانکہ جادو کرنا کیا ہے ففر ہے یہی تردید ہو رہی ہے دیکھو جی و تب بہ ماتت نمبر کتنی ہے جی اور تاب ہو گئے ان جادو کے کہ پڑھتے تھے شیطان بیچ سلطنت کس کے سلیمان کے بما کافر سلیمان حماقت نمبر تین انہوں نے جادو کی نسبت کس کی طرف کر دی کس کی طرف کر دی سلیمان کی طرف حالانکہ جادو کو فرا ہے یا نہیں تو اللہ نے فرمایا سلیمان کفر نہیں کرتے تھے کوفر ہے جادو ڈبل سلیمان حالانکہ نہ کفر کیا تھا سلیمان نے لیکن شیطانوں نے کفر کو کیا کون سا کوفر جادو کا یعلمون الناس سے سکھاتے تھے لوگوں کیا جادتا جادتا جی کو کیا جادو آگے جی وما ان ضلع یہ لکھ جی ہاشا لکھو اس کا اتھ ماں تتلو پر ہے اس کا ات ماں تتلو پر ہے جب اس کا اتھ ماں تتلو پر ہوگا تو مانا کیسے کرو گے تابے ہوئے اس جادو کے کہ پڑھتے تھے شیطان اور تابے ہوئے اس جادو کے یہ دوسرا جادو ہے تابے ہوئے اس جادو کے جو اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے اس جادو کے بھی تابے ہوئے اس جادو کے بھی تابے ہوئے تو جادو ایک تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پھیلا جنات کے ذریعے اور دوسرا عراق کا ملک ہے اور اس کے اندر شہر بابل ہے وہاں اللہ تعالی نے دو فرشتے بھیجے اور ان فرشتوں کے دل میں یہ جادو الکا کیا گیا یہ نازل کیا گیا کہ من کیا دل میں الکا کیا گیا کہ لوگ جادوگروں کا اور پیغمبروں کا فرق نہیں کرتے بلائے بھی بھائی دیکھو نا ایک جادوگر ہے وہ جادو کے زور سے ہوا پہ اڑ رہا ہے یا نہیں جی تو یہ کیا ہے کے عادت ہے اب لوگ یہ سمجھیں کہ ہوا پہ اڑنے والا پتہ نہیں جادوگر ہے یا نبی ہے جادوگر ہے یا تو جادوگروں سے بھی ایسے کام ظاہر ہوتے تھے جو خلاف عادت ہوتے اور انبیاء علیہ السلام کے موزاد بھی کیا ہوتے تھے خلاف عادت تو لوگ دھوکے میں پڑ گئے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی ہے یا یہ کیا ہے جادوگر ہے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 ان کا اعتقاد نہ رکھیں ان کو استعمال نہ کریں لیکن ایک بے بکوح وہ کتاب پڑھ کے اعتقاد رکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی اپنی غلطی نہیں ہے تو یہی چیز ہے اب میں آپ کے سامنے کفریہ تعلیمات پڑھتا ہوں مرزا غلام کا دیانی کہتا ہے منم مسیح زمان منم کلیم خدا منم محمد احمد کے مشتبہ باشند مرزا کہتا ہے کہ عیسی بھی میں ہوں موسا بھی میں ہوں محمد بھی میں ہوں یہ کل کیا ہے وہ کفر ہیں یا نہیں تو میں نے کفریہ کل میں پڑھے آپ کو سمجھانے کے لیے یا اعتقاد رکھا تو آپ ایک بے وقوف اعتقاد رکھ دیتا ہے تو کافر بن جائے گا تو کافروں کے کلمے کفریہ کفری پڑھے جاتے ہیں سمجھانے کے لیے تو فرشتوں نے تو جادو پڑھا تھا سمجھانے کے لیے لے کرد رکھ لیا یہ جادو ایسے ہوتے ہیں منتر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں گرو دی چیل تھر منتر دے ایما شو یہ منتر ہے جادو ہے آ میں کافر بن گیا ہوں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اس قسم کے وہ بنائیں گے کسی عامل کے چکر میں نہ آ جانا یہ گرو دی بگا چیلے دی لگ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 تو میں نے یاد کر لیا بچپن کی بات من ترپر پڑھتے عام کا دماں ان ضلع کا ہاتھ کیس پہ پڑھ رہا ہے بھئی کس پہ ہاتھ پڑھ رہا ہے ہاں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کو نا یہ ہاتھ دور پڑھ رہا ہے دور ہے نا تعبے ہوئے اس جادو کے جو حضرت سلیمان کی سلطنت میں کیا جنوں نے پھیلایا تھا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 لیکن بس سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جادو کہ جدائی ڈالتے ساتھ اس کے درمیان مرد اور اس کی بیوی بی کے عام طور پہ جادو ہے نا وہ دو جی کام دیتا ہے दिव्यु दिव्यु ایک الب کا کام دیتا ہے دوسرا الفظ کا کام دیتا ہے جادو محبت کے اندر بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے اور بوس کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے سندھ کے اندر ایک پیر رہتا تھا وتی پیر مشہور ہو گیا مٹھا سہی کہتے تھے اس کو پتا نہیں کا بلا کہتے تھے وہ بھی جادو کرتا تھا لاڑکانے کی طرف ادھر کا ایک سردار گیا اس کے پاس اپنی بیوی کو لے گیا سمجھے جی اس کی بیوی بڑی حسینہ جمیلہ تھی تو پیر نے کہا یہ سرمہ دے رہا ہوں آپ کو بتاؤ توحفے کے سمجھے یہ اپنی بیوی تیری استعمال کرے گی حالانکہ اس سرمے کو پر جادو تھا سمجھے جا اور الہب کا جادو تھا وہ تھا سمجھدار زمیندار سمجھے گھر لے گیا تو ایک بکری تھی اس کی بکری کی آنکھ میں ڈالا وہ سرمہ جب بکری کی آنکھ میں ڈالا تو بکری چیخ پکار کرتی دھار فریاد کرتی دوڑی اس طرف کس طرف جہاں پیر رہتا تھا تو پیر کے سامنے جا کے کھڑی ہو تو اس نے کہا دیکھو کتنا بدماش پیرتا اگر میں اپنی بیوی کی آنکھ میں ڈالتا تو میری بیوی کا یہ حال ہوتا یہ ہوتی ہے جادو کی تعریف اسی طرح یہ پیر وہ پیر ہیں چم چیر ہے خبیر بےغیرت کسی کے دئیو سنجے جی اور होते ہوتے ہیں البز کیا بوجھ کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان جادو کیا اور میاں بیوی کو ڈن ڈنڈا بازی شروع ہو گئی ایک دوسرے کی پٹائی شروع ہو گئی یہی ہے سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز کہ جدائی ڈالتے بس صبح پہ اس کے درمیان مرد کی اور اس کی بیوی بی کے وبا ہم بزار نہیں اللہ نے فرمایا جس طرح یہ زہر ہے نا زہر اس سے آدمی مر جاتا ہے نہیں تو زہر کے اندر تاثیر بھی ذات ہے خدا نے تاثیر رکھی ہے اللہ نے آزمائش دار دار البلاح ہے اسی طرح جادو میں بھی تاثیر کیسے سنر کی ہے اللہ نے رکھی ہے ایسا مؤثر حقیقی کون ہے اللہ کی ذات ہے باقی ہے دنیا کے اندر تو کفر بھی ہے تم کہو پھر جادو کیوں ہے تو میں یہ سوال کروں گا کفر کیوں ہے وہ کفر ہے یا نہیں دنیا دار البتلا یہاں اندھیرے بھی ہیں نور بھی ہیں کفر بھی ہے اسلام بھی ہے جادو بھی ہے نیک چیزیں بھی ہیں تو بحث تھوڑی ہے داروپترا ہے آزمائش کا کھارا ہے ماہوں اور نہ تھے وہ نقصان دینے والے ساتھ اس جادو کے کسی ایک کو مگر سادھو کو اللہ اور سیکھتے تھے وہ جادو کے نقصان دیتا ان کو نہ نفع دیتا ان کو وہی نقصان ہی کافر بن جاتے وہ جادو کرنے والا کیا بن جاتا ہے کافر بن جاتا ہے والا کا دالم یہ ڈراوا ہے ترحیب اور البتہ تحقیق جانا تھا علماء یہود نے عالم کا پعل کون ہے علماء یہود اور البتعی جانا تھا علماء یہود نے کہ البتہ وہ شخص کہ خرید کرتا ہے جادو کو پسند کرتا ہے خرید کرتا ہے نہیں واسطے اس کے آخرت میں اندر کوئی حصہ والا بے سما شروع یہاں بھی شراک اس کے معنی میں ہے خرید کرنا بیچنا بیچنا اربتہ بری تھی وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے بدلے اس کے اپنے جان کو وہ کون سی چیز تھی کہ جانے بیچی اور اس کو خرید کیا بتاؤ کون سی چیز تھی ہاں اے انف کے بعد لکھ لو اسیر مخصوص بلزم معذوف ہے یہ بیساک مقصود بلزام اصر معذوف ہے آپ نے نفس بیچے اور اس کو خرید کیا وہ کون سی چیز تھی جادو تھا لاؤ کانو یالم کاش کے وہ جانتے لوکان یالم اب ذرا غور فرمائیے پہلے کیا فرمایا والم یعنی علماء یہود جانتے تھے لام تاکی دیا قد تاکی کیا ہے پہلے فرمایا جانتے تھے اب کیا فرماتے ہیں لاؤ وانو کاش کے نہ جانتے پہلے ان کو عالم کہا اب کیا کہا جاہل کہا تو معلوم ہوا کہ عالم اپنے علم پہ عمل نہ کرے تو کیا بن جاتا ہے جاہل انہوں نے جادو سیکھا تو علم ختم ہو گیا جاہل بن کے کاش کے وہ جانتے یہ تھی ترغیب اور ولا انہم میں ہے ترغیب ترہیب کے بعد آپ ترغیب ہے ولا علم اور اگر تاغیب وہ ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو البتہ ثواب تھا اللہ کے ہاں سے بہتر لو لوکان کاش کے بھائی آپ نے قرآن کے ساتھ محبت لگانی ہے یا جادو کے ساتھ قرآن ساتھ وعدہ ہے یہ اس سرے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے کراچی کے اندر عامل رہتے ہیں سمجھے اور عامل عام طور یہ نقش بناتے ہیں نا اس میں جادو ہوتا ہے طلباء پڑھ جاتے ہیں دورہ حدیث فارغ ہو گئے عاملوں کے چکر میں آ گئے عامل کو کہتے ہیں یا تم نے دورہ حدیث پڑھ لیا اب تیرے معاش کا مسئلہ ہے ملازمت نہیں ہوگی تدریس نہیں ہوگی تجارت پتہ ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ کیا سکھاتا ہوں میں عملیات سکھاتا ہوں تو عامل بن کے بیٹھ جائے عورتیں بھی مفت میں مل جائیں گی وہ عورتیں بہت ہوتی آملوں کے پاس یا نہیں جی زیادہ عورتیں عورتیں بھی مفت میں مل جائیں گی ہاں نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی حق مار کی ضرورت نہیں ہوگی سمجھے بچوں شچوں کے چکر سے بچ جاؤ گے ایے سمجھ تو عملیات بنانے شروع کر دیتے ہیں مکان بنا لیا عورتیں مرد دھڑا دھڑ آ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں پیسے بٹور رہے ہیں تو جھوٹ کے رات جو پیسے لیے جو حرام نہیں ہوتے عورتوں کی طرف باد نگاہی کرنا بدماشی کرنا کہاں جائز ہے سمجھے جی آ تو آج وعدہ کرتے ہو کہ ایسے چکر میں نہیں آئے گی بھائی کوئی آئے تو الحمد پڑھ کے دم کر لو سورت پات یا شفا ملتا نہیں ہے آہ. وہی ایسے گھر جا کے دین کا کام کرو عامل نہ میرو دین کا کام کرو دین کا کام تم کرو گے اللہ راضی ہوگا آمین کہہ لو اشاد کرو دین کی باقی وہاں پھر دم ضرور کے لیے بچوں کو لاتے الحمد کر کے دم کر دیا کرو के لو کے چکر میں کبھی نہ لانا ورنہ پورے بےمان بن جاؤ گے یاد رکھنا ایمان سلگ ہو جائے گا جادو سکھاتے ہیں وہ ایک اور جادو بھی ہے ایک اور کیا ہے قرآن دی دی پڑھنے کے بعد پھر لائیں گے. یہ تو حلوہ کھا رہے ہو نا تو ہلوا کھانے کے بعد گھوم نہیں کھانا آہ آہ وہ بھی ایک جادو ہے انگریزی کے دل دادا بن جاتے ہیں انگریزی کی تعریف کرتے ہیں فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے سمجھے ہم ہمارے بزرگان دین اس چیز کے کہہ نہیں تھے وہ کہتے ہیں جیسے انگریز بدمائش ہے اس کی زبان کے ساتھ دل پہ سیاہی آتی ہے سمجھے اثرات آتے ہیں بزرگ کہتے تھے آئے گر ہم نے قرآن بھلایا ہوتا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 وہ اکبر الہ آبادی کون تھا جج تھا یا نہیں گریجویٹ تھا جج تھا انگریزی کے اندر رہا تھا وہ کیا کہتا ہے یہ بات ہی کھری ہے ہرگز نہیں ہے کھوٹی عربی میں نظم مل رہا تو بی میں صرف روٹی کیا کہوں آپ آپ کیا کارے نمایاں کر گئے بی اے ہوئے نوکر بنے پنشن ملی اور مر گئے دین کا کوئی کام نہ کر گئے صرف <laughs> دفتر میں بیٹھے رہے ہاں بیئے ہوئے نوکر بنے پینشن ملی اور دین کا کوئی کام کر گئے ٹھیک ہے سمجھیے بات، عمل کرو گے نہیں کرو گے ہاں ضرور عمل کریں گے